پھر یہ جتنا بڑا ہوتا جاتا ہے آپ نے دیکھا کوئی شخص وزیر اعظم ہے اب وزیر اعظم سے ہٹ گئے تو پھر کیا ہے کچھ بھی نہیں ہے کیونکہ یہ ایسے عہدے ہیں دنیا کے کہ خود بخود ختم ہو جاتے ہیں اس سے کوئی حیثیت نہیں رہتے لیکن علم کا عہدہ یہ جتنا اس کا علم بڑھتا جاتا ہے عمر بڑھتا جاتا ہے یہاں تک کہ اس نوبت تک پہنچ جاتے ہے کہ یہ زور سے نہیں بول سکتے تو بڑھاپے کے عالم میں لوگ اس کے منہ کے پاس مائک پکڑ پکڑ کے ان سے مسائل پوچھتے ہیں بڑے بڑے شیوخ, بڑے بڑے علماء دنیا سے اس وقت جا رہے ہیں اور چلے گئے مرض کے حالات میں لوگ ان کے منہ سے باتیں نکلوانا چاہتے ہیں کہ کچھ نصیحت کی بات کریں اس کا قیمت بڑھتا جاتے موت تک اس کا قیمت بڑھتا جاتے یہ کس کی وجہ سے قرآن کی وجہ سے تو فرمایا قرآن کریم وہ کتاب ہے جس پر چاہیے کہ خوشی بنانے والا خوشی بنانے اللہ کی نعمت سمجھے لیکن اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ قرآن یاد کر لیا اب اس پر قرآن خانی کرو اور پولوں کے ہار گلے میں ڈال دو اور اس کے اوپر کوئی جشن بنا لو نہیں خوشی کا معنی یہ ہے کہ اس پر خوش ہو جائے اللہ کی نعمت اللہ نے ان کو دے دی اب اس کا قدر کرے اللہ فرماتے فَلَمَّا جَاءَتُمْ رَسُولُمْ بِالْبَيْنَاتِ فَرِحُوا بِمَا عِنْزَفُمْ مِنَ الْعَيْلَمْ سورة مومن میں فرمایا کہ جب ان کے پاس رسول آئے واضح دلائل لے کر تو وہ اپنے پاس جو ان کی مہارتیں تھی دنیا جمع کرنے کے ان پر خوش تھے کہ بھئی ہمارے پاس دنیا اعمال دار ہے قُلْ آم فرماتے جیارہے تم مانزل ما اللہ کیا خیال ہے تمہارا جو اللہ نے نازل کے تمہارے لیمین رزقین رزق میں سے فجال تم منہو حراما و حلالا بناتے ہو تم اس میں سے بعض کو حلال بعض کو حرام فرما دیجئے کہ کیا اللہ نے تمہیں یہ حکم دیا ہے امال اللہ تفترون یا تم اللہ پر جھوٹ بانتے ہو پہلے ہم نے پڑھ لیا نا کہ مشرقین کا کام کیا تھا وہ اللہ تعالیٰ کے پیدا کیے ہوئے جانوروں کو بعض کو حلال بعض کو حرام قرار دیتے تھے بحیرہ وسیلہ وغیرہ کلاس نے رما امل ان سہ سرت عام میں اپنے پڑھا وما سنزینہ کیا گمانے ان لوگوں غائب تھرونا جو بناتے ہیں اللہ, اللہ پرجو یوم قیامت کے دن مانا جو لوگ اللہ پر جھوٹ بناتے ہیں قیامت کے دن ان کا کیا گمان ہے وہ کیا جانتے ہیں اس بارے میں اس بارے میں وہ کیا کہیں گے جو انہوں نے باندھا ہے اللہ کے ذات پر اللہ تعالی فضل والا ہے لوگوں پر ولا کنہ کرم لاش لیکن ان کی اکثریت شکر ادا نہیں کرتے مانا اللہ ڈیل دیتا ہے اللہ مولت دیتا ہے اللہ بتاتا ہے سمجھاتا ہے کہ بعض آ جاؤ تباہ ہو جاؤ گے ہلاک ہو جاؤ گے لیکن لوگ اس سے فائدہ نہیں اٹھاتے وماتان ومات لمن من قرآن اور نہ ہوتے ہو آپ کسی حال پر اور نہ جب آپ تلاوت کرتے ہو قرآن میں سے ولہ تع اور نہ تم جو عمل کرتے ہو من عملین کسی عمل میں سے اللہ کنالیکم کن شہودہ مگر ہیں ہم تمہارے اوپر گوا استفیدو نفی جب تم شروع کرتے اس میں وما یعذب عن رب کا نئی ہوتی ہیں آپ کے رب سے مم اسقال ضرورتن ذرے کے برابر کوئی چیز فی اللہ وی اللہ فی السما نہ زمین اور نہ اسمان میں ولا اصغر من ذالک نہ چھوٹے سی چیز اس میں سے ولا اکبر نہ بڑا اللہ فی کتاب مبین مگر سب کے سب لکھا ہوا ہے واضح کتاب میں اب یہ صفات کسی اور کا ہے جسمان زمین میں اسے کوئی چیز چپ نہ جائے جب بھی کسی معاملے میں کوئی بندش شروع ہو جائے عمل کرتے ہوئے تو اس کو جانتا ہو یہ صفات کسی اور میں ہیں نبی میں نہیں ہے ولی میں نہیں ہے ملک فرشتے میں نہیں ہے جنوں میں نہیں ہے پر میں اصغر ہو یا اکبر ہو چھوٹا بڑا سب مسخال یہ سب کسم اللہ فرماتے میرے علم میں ہے میں نے لوہی محفوظ میں اس کو درج کر دیا ہے اور صورت حج میں فرمایا کہ یہ کام اللہ پر چیز بہت آسان ہے اللہ کے لیے کیا مشکل ہے اللہ ان لیا اللہ خبردار اللہ کی ولی لاکھ شرکیاں کو انہوں نے اولیاء کے ساتھ جوڑ رکھا تھا اللہ نے ولیوں کی تعریف کی جس کو تم نے جوڑنے کہ دعویٰ کیا ہے ان کو جانتے وہ کون ہیں لوگوں نے تو ولی کیا بنایا ہے اپنے اپنے فلسفے نماز نہیں پڑھیں گے مسجد میں نہیں جائیں گے ننگا کہیں نہر گندے نالے میں پڑا ہوگا کہتے ولی اللہ ہے ننگا پھرتا رہے گا اپنے شرمگاہ کا سطر کا حفاظت نہیں کرے گا بولتے ولی اللہ اگر کمیس والا ہے تو ناقص ولی ہے اگر پورا برانا ہو جائے تو بولتے کامل ولی ہے یہ لوگوں کی ولاحت کے طریقے شریعت نے ولاد کی تعریف کی ہے کون ہے فرمائے اللہ دینا بولو جو ایمان اللہ وقان اور تھے وہ اللہ سے ڈرتے ہیں یہ اللہ کا ولی ایمان لانے کے بعد اللہ کے توحید پر قائم اللہ سے ڈرتے ہوئے زندگی گزارے یہ کامل ولی فرما پھر ان کے لیے کیا بشارت ہے کہ اگر اللہ کے کامل ولی ہے اللہ و فی حیات ان کے لیے بشارت دنیا اور خیرت میں ہے اللہ تبدیل علی کلمات اللہ نئی کوئی تبدیلی ہوتی اللہ کی باتوں میں یہ ہے بہت بڑی کامیابی فرما ان کے لیے دنیا میں بشارت ہے ہاں دنیا میں بشارت ہے اللہ ولیوں کے ولیوں کی تعریفیں ہوتی ہے دنیا میں اس کو بشارت دنیاوی کہتے ہیں دیندار لوگوں کی تعریفیں ہوتی ہیں جہاد کرنے والوں کی تعریفیں ہوتی ہیں وہ نہیں چاہتے کہ میرے تعریف ہو لوگ کرتے ہیں تو یہ ان کا بشارت دنیاوی ہے اور آخرت کا بشارت بھی ان کو اللہ دیتا ہے فرما اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی ہے اور یہ تعریف اللہ رب العالمین نے دوسرے مقام صرۃ بھی ہے دنیا والے اور آخیرت والے دونوں بشارتے ملک فرشتے دنیا میں بھی ان کے ساتھ آخیرت میں بھی تحظن اب شروع غم مت کرو جنت کے بشارت لے لو فرمائی یہ بشارتیں ان کو ملے گی یہ ان کے لیے اللہ کی طرف سے انعام مختص ولاًحم غم میں نہ ڈالے آپ کو ان کی بات عزت جمع یقیناً اللہ کے لیے سارے کے سارے ہیں سارا کا سارا عزت اللہ کے لیے یہ لوگ اللہ رب العالمین کے بارے میں جو باتیں کرتے ہیں اس سے آپ پریشان ہوتے ہیں. آپ پریشان نہ ہو سارا عزت اللہ کے لیے ہے یہ ایک معاہدے کے لیے درز ہے کہ اللہ رب العالمین کے بارے میں اگر کوئی ایسے بات کہہ دے جو شرک پر مبنی ہو تو اس کو غم پہنچے تکلیف پہنچے دیکھو اللہ کے خلاف یہ باتیں ہو رہی ہیں لوگ اللہ کے خلاف بغاوت کر رہے اللہ کے کاائے پی اور اللہ کے بغاوت زمین پر کریں اس کو غم ہو اللہ تسلی دیتا ہے کہ غم نہیں کرو مسلم العلوم و خوب سننے جاننے والا ہے اللہ من ومن اور اس بات سے اللہ کے شرکا شریک کسی اور کی پیروی نہیں کرتے تو پھر کیا ہے فرمائے نہیں پیروی کرتے مگر وہ گمان کے نہیں ہے وہ مگر اٹکل کرنے والے اپنے طرف سے باتیں بناتے ہیں اور اٹکلی لوگ ہیں اور پھر اللہ کے ذمے لگاتے ہیں کہ ایسا ہوگا ایسا ہوگا اندازوں پر چلتے اللہ وہ ہے جس نے بنایا تمہاری رات کو تاکہ تم اس میں سکون حاصل کرو ون نہ اور دن کو دکھلانے والا دن میں روشنی تاکہ تم اپنی ضروریات پورا کرو یہ تب ان لوگوں کے انسانیاں جو سنتے ہیں سننے سے مراد ایسا سننا کہ دل میں اتر جائے ایسا سننا قالت خض اللہ قالط خض اللہ کہا انہوں نے بنا لیا اللہ نے اپنے لیے بیٹا خزا سے پتہ چلتا ہے نا اتخاص بنا لینا کہ گویا ان مشرقین کا بھی عقیدہ تھا کہ اللہ تعالی کا حقیقی بیٹا کوئی نہیں ہے حقیقی بیٹا بلکہ اتخاص کے معنی میں بیٹا ہے اتحاص کے معنی میں معنی انہوں نے ان کے لیے اپنی طرف سے بنایا ہے یہ عقیدہ ان کا نہیں تھا کہ اللہ سے ایسے بیٹے پیدا ہوتے جس طرح انسانوں سے ہوتے ہیں اگر یہ ہے تو پھر ہمارے امت کے اندر یہ عقیدہ موجود ہے بنایا کہ نور من نور اللہ اللہ کے ذات میں سے ایک ٹکڑا ہے یہ اللہ کے ذات پہ عیسہ ہوتا ہے بیٹا بھی ذات پہ عیسہ ہوتا ہے و ما فی آباد خاص اسکرے جو آسمان و زمینوں میں ہے ان دکم من سلطان بحاظہ اگر ہے تمہارے پاس کوئی دلیل اس بات کے اتک اللہ ان بانا نفی ان دکم نہیں ہے تمہارے پاس من سلطان دلیل اس کا تمہارے پاس اللہ کے ساتھ ولات کا جو عقیدہ ہے اولاد کا جو عقیدہ ہے اس پر کوئی دلیل نہیں مالا تعلمون کیا تم کہتے ہو اللہ پر جو تم نہیں جانتے ہو جب دلیل نہیں ہے تو پھر کیا ہے جہالت کے کی بات ہے کل آپ فرما دیجئے ان اللہ دینا بے وہ لوگ جب تھرون اللہ جو بناتے ہیں اللہ پر جھوٹ اللہ وہ کامیاب نہیں ہوں گے فلا نہیں پائیں گے مانو وہ لوگ جو اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہوں گے وہ کوئی بھی جھوٹ اللہ پر بنائے اللہ فرماتے ہیں وہ کامیاب نہیں ہو سکتے مت ان دنیا سوال تھا کہ اگر جھوٹے لوگ کامیاب نہیں تو اللہ نے ان کو عذاب کیوں نہیں دیا کیوں نہیں کیا فرمایاں ہم, ہم, ہم ان کو اللہ ان کے کفر کرنے کے ان کے کفر کی وجہ سے ہم ان کو عذاب چکائیں نتیجہ ان کو دے گا اللہ تعالیٰ ان سے وہ بچ نہیں سکتے وطلو علیہ تلاوت کا واقعہ لوگوں ان کا نہ قبرالے تم مقامی اگر ہو تمہارے اوپر نہ گوار میرا کڑا ہونا و تذکیری میرا نہ کرنا بھی آیا اللہ کے ساتھ فعال اللہ کل تو فصل پر میں نے توقل کیا ہے فاج میں او تم جمع کرو اپنے چاہتے ہو تمارا معاملہ تمہارے اوپر مبحم جو تم میرے خلاف فیصلہ کرنا چاہتے ہو اس میں کوئی بھی بات تم سے چپی رکھی نہ رہ جائے مارا اسلحے کا استعمال ہے باتوں کا استعمال ہے ڈنڈوں کا جو بھی استعمال کرو تم مغزو پھر فیصلہ کرو مجھ پر اور مجھے مہلت نہ دو کتنی دلیری ہے یہاں اللہ رب العالمین اس واقعہ کو گزرے ہوئے آیاتوں کے تفصیل گری کہ یہ عقیدہ شرکیا لوگوں میں موجود ہے تو توحید والے اس کے مقابلے میں اٹھتے کیوں نہیں ہے دیکھو نو علیہ صلاحت و سلام تو عید کے لیے اٹھ گئے تو کیا ضرورت ہے کہ تم اللہ سے ڈرتے ہو تو بیان کرنے میں نہیں ڈرتے ہو لوگوں سے اللہ سے نہیں ڈرتے ہو لوگوں سے ڈرتے ہو تو بیان کرنے میں دیکھو نو علیہ صلاح و کو بطوری نمونہ ہے تمہارے سامنے سارے لوگوں کے سامنے کڑے ہو کر اور انہوں نے بتا دیا کہ میرا کڑا اللہ کی نصیحت کے ساتھ اللہ کے کے ساتھ یہ تمہارے اوپر اگر ناگوار گزرتا ہے تو میں اس کو چھوڑنے والا نہیں ہوں یہ تمہیں کروں گا لیکن میرے خلاف اگر تم کچھ کرتے ہو تو میرے طرف سے اجازت ہے میرے اوپر کوئی احسان نہیں کرو ہوتے ہیں نا لوگوں میں بازی کہ جب یہ دیکھتے ہیں کہ کچھ کر نہیں سکتے تو بانے بناتے ہیں ہم یہ سا کر لیتے بھی کر سکتے ہیں لیکن ہم تمہارا لحاظ کرتے ہیں تمہارے قوم برادری کا خیال کرتے ہیں انہوں نے کہا نہیں کچھ بھی لحاظ نہیں کرو جو مرضی ہے کرو ہمیں کسی کی پرواہ نہیں ہے پہیں تو لے تم پتہ اگر تم پھر گئے فما سال تکم من اجر نہیں میں تم سے مانگتا ہوں کوئی پیسے بات نہیں مانو گے تو اس کا مطلب ہے میرا چندہ کم ہو جائے گا نہیں میں تم سے کون سے پیسے مانگتا ہوں ان اجر الا اللہ نہیں ہے میرا اجر مگر اللہ پر ماننا اگر تم بات مان جاؤ تو میرے لیے فائدہ نہیں مانو گے تو تب بھی فائدہ ہے کیونکہ میرا اجر اللہ پر ہے. وہ عمر تو مجھے حکم دیا گیا ہے ان یہ کہ میں ہو جاؤں پرمند برداروں میں سے تابیداروں میں سے مجھے یہ حکم ہوا ہے کہ میں اللہ کا حکم تابیداری کے ساتھ لوگوں کو سنا دوں اور یہ اللہ کا حکم سنانا اللہ کے تابیدار بندوں میں ہو جانا ہے لہٰذا یہ کام تو میں کروں گا فخط زب ہوں فنت اس کو فسٹ نجات دیا ہم نے اس کو وہ مما ہوں فل کے اور جو ان کے ساتھ تھے کشتی میں ہم نے ان کو اور ان کے ساتھیوں کو کشتی میں نجات جال نام فلا بنایا ہم نے ان کو جانشین زمین میں واغرقنا خط زبو اور غرق کیا ہم نے ان لوگوں کو جنہوں نے جھٹلایا تھا بے ہمارے ہاتھوں کو جو جھٹلایا جو کرتے ہمارے ہاتھوں کو ان کو ہم نے غرق کیا پنزور و فضتے پکانا کہ بتن کس طرح وہاں انجام ڈرانے ڈرائے گئے لوگوں کا جو منظرین تھے جن کو ڈرایا گیا تھا ان کا انجام کیا بنا ان کا انجام تو دیکھو اس میں سے ہر ایک امت کا انجام قرآن سے آپ لے سکتے ہو اللہ تعالیٰ نے نو علیہ سلاۃ والسلام کے واقعہ کو آگے قرآن کریم کے مختلف مقامات پر ذکر کیا ہے کیا ہم نے ان کو کشتی میں سوار کر دیا اور جو مخالفین تھے ان کو اللہ رب العالمین نے تیس نیس کیا جسے یہاں پر ان کا تفسیرہ اس انداز میں ہے یہ ہمارے لیے عبرت بن جائے جردمندی شجاعت کا سبب بن جائے سم اب آسلام انبادی رسولان پر بیجا ہم نے اس کے بعد رسولوں کو الہ قومی ہم ان کے قوموں کے طرف پجاہ ہوں مل بینات فس آئے وہ واضح دلائل کے ساتھ فما کانو فس نہیں تے بولیو منو کی امان لاتے بیما ساتھ اس کے قدبو بھی جو انہوں نے جھٹلایا تو ان کو من قبلو پہلے سے پہلے سے جھٹانے کے دو معنی ہیں ایک تو یہ کہ ان کے بڑوں نے جٹلایا اور چھوٹے بات میں آئے تو وہ بھی اپنے بڑوں کے قدم پر جلتے رہے نبیوں کے بات کا جواب رد دوسرا مانا یہ کہ دلیل آنے سے پہلے وہ کہتے ہیں ہم نہیں مانتے یہ جھوٹ ہے زدی انادی ہے تو جب پہلے سے وہ کہہ دیتے ہیں میں نہیں مانتا ہوں تو نہ ماننے کا کیا علاج ہے جٹلا دیتے وہ اللہ فرماتا ہے كذلك ينطاو اسی طرح مہر لگا دیتے ہیں ہم الا قلوب المعتدين حد سے تجاوز کرنے والوں کے دلوں پر ہم نطمعو نتبعو على قلوب المعتدين مہر لگا دیتے ہیں اس لوگوں کے دلوں پر جو حد سے تجاوز کرتے ہیں ثم باصم بعدهم پھر پیغام میں کے بعد موسی مصالح علیہ الصلوۃ والسلام اور اور هارون علیہ السلام الا فرعون و او ملئہ اور ان کے سرداروں کے طرف دی آیاتنا اپنے تو کے ساتھ پس تک برو پس انہوں نے تکبر کی وکاں قوم مجرمین تھے وہ مجرم قوم یہاں ان دو نبیوں کا تذکرہ کیا نوح علیہ السلام موسی علیہ السلام نوح علیہ الصلوۃ والسلام چون کہ اس کا قوم میں تباہ ہو گیا تھا پانی میں غرق ہو گیا تھا موسیٰ علیہ سلاۃسلام کا قوم بھی پانی میں غرق ہو گیا تو چونکہ یہاں پانی کے نجات کا بھی ذکر ہے یونس اللہ سلاۃسلام کے قوم کا کہ اللہ رب العالمین نے عذاب سے ان کو نجات دیا یون سلیہ سلاۃسلام بطور امتحان پانی میں چلے گئے یہاں بطور مثال ان دو واقعات کو لایا کہ فرعون اور نوح علیہ السلام کے قوم کے تغریق جو یہ غرق ہونا یہ اس امت میں پہلے بہت بڑے دو واقعات ہیں یعنی السلام کا واقعہ پہلے ہے اور پھر بعد میں سب سے آخر میں جو پانی کے غرق ہونے کا واقعہ ہے وہ فرآون کا ہے درمیان میں تمام قوموں کو بطور اشارہ بتا دیا کہ پہلا غرق ہونا یہ آخر میں غرق ہونا پھر درمیان میں جو لوگ اللہ نے تباہ کیے ان کو پھر تم سمجھ لینا کہ وہ بھی تو تھے فرمایا انہوں نے تکبر کیا ہمارے عیتوں سے تھے وہ مجرم فلمہ جاہم الحق و فضبائیہ ان کے پاس حق من عندنا ہمارے طرف سے قالوا انہوں نے کہا انہا ذا یقنا یہ لسحر مبین البتہ جادو ہے ظاہر اس آیات میں دلیل ہے کہ حق وہ ہے جو من عند اللہ ہو اور عند اللہ کیا ہوتا ہے قرآن اور حدیث جو قرآن میں نہیں ہے حدیث میں نہیں ہے وہ حق نہیں ہے جو خالص قران اور خالص صحیح حدیث میں ہے وہی حق ہے۔ اور پہلے ہم نے پڑھ لیا کہ ما ذا بعد الحق حق کے بعد جو کچھ بھی ہے وہ گمراہی ہوتا ہے۔ ہارون انہوں نے کہا جو یتنا لتلفنا کیا آئے ہو تم ہمارے پاس لتلفتنا اما وجدنا الیا با انا تاکہ پیر دیں ہم کو اس طریقے سے جس پر ہم نے اپنے بڑوں کو پایا لوگوں کا یہ سب سے بڑا اعتراض ہوتا ہے یا تمہارے باپ کو مانیں گے نہ تو باپ دادا کا دین ہمارے ہاتھ سے نکل جائے گا شریعت کہتے ہیں باپ دادا کا دین نہیں ہوتے دین اللہ اور رسول کا ہوتا ہے اللہ نازل کرتے رسول بیان کرتا ہے انہوں نے کہا کہ تو ہمارے پاس اس لیے آیا ہے کہ ہمارے باپ دادا کے دین سے ہم کو پھیر دے معلوم ہوا کہ باپ دادا کے دین کا خوف اکثر مشرقین پر رہا ہے کیونکہ نبیوں کا دین وہ باپ دادا سے ورثے میں نہیں ملتا ہے وہ اللہ کے وحی کے ذریعے سے ہوتا ہے اور دوسرا اعتراض کیا, کیا وہ, ملک کے وہ تمہاری لی زمین میں بڑائی تم بڑے بننا چاہتے ہو سردار بننا چاہتے ہو ہمارے ملک ہم سے چھیننا چاہتے ہو ابھی بھی دنیا میں اگر کسی ملک میں کوئی عالم اٹھ کر لوگ ان کے تائید کرتے ہیں افراد ملتے ہیں ان کے ساتھ تو قمرانوں کو یہی خطرہ ہوتا ہے یہ بڑا ہو جائے گا فاطین کے بڑھ جائے گی افراد بڑھ جائیں گے پھر حکومت کو خطرہ ہوگا انہوں نے کہا ہمارے حکومت کو خطرہ ہے وما نحن لكم ما ب المؤمنین ہیں ہم دونوں پر تم دونوں پر ایمان لانے والے وقالت فرعون فرعون فِرْ فِرْ نے کہا اے تو نے بكل ساحر عليم ليو میرے پاس ہر جادوگر کو جو ماہر ہو علم والا ہو۔ پلما جہاں سارا توادو کرنے والے جادوگر کر خالا موسا فرمایا تم تم پڑھا ہے فلما تم بھی اس جب ڈالا انہوں نے تو علیہ السلام نے فرمایا جو کچھ تم نے ڈالا ہے جو کچھ تم نے لایا ہے یہ جادو ہے ان اللہ صحیح قریب اللہ تعالیٰ اس کو باتل کر دے گا ان اللہ تعالیٰ ہو نہیں اصلاح کرتا ہے عامر المفسدین فسادیوں کے عمل کا اللہ نے وحی کے ذریعے سے مصع السلام کو بتایا کہ انہوں نے جو کچھ کیا یہ تو جادو ہے اور جادو والے کامیاب نہیں ہو سکتے اور انہوں نے اپنی دعوت کی اس باتیں میں اس بات کی بھی وضاحت کی کہ جو بھی جادو کرے گا اللہ ان کو باطل کر دے گا اگر میں جادو کروں گا تو میرا علم باطل ہو جائے گا اور نہ تمہارا حق اللہ الحق وَلَوْ کلمات الْمُجْرِمُونَ ثابت کرتے اللہ تعالی حق کو اپنے فیصلوں کے ساتھ اپنے کلمات کے ساتھ, ساتھ ناگوار پر اللہ ذُرِّيَّةٌ مِنْ قَوْمِهِ مگر کچھ لوگ کمزور اس کے قوم میں سے اللہ خوفنا پھر اوم کے ڈر کے وجہ سے و ملائحه مرن کے سرداروں کے ڈر کی وجہ سے ائیں اپ جن یہ کی فتنہ میں ڈالیں گے ان کو وا ان فرعون یقینا فرعون لا ال انفجار البتا سرکشی کرنے والا تھا زمین میں و انه لمن المصرفین اور یقینا وہ حد سے بڑھنے والوں میں سے تھے مصالح الصلات والسلام پر غریب غربا لوگ ایمان لے ائے اور جیسا کہ یہ حدیث اپ سن چکے ہیں ہیرکل میں کہ غریب لوگ نبی پر ایمان لاتے ہیں اب ان میں غریب عورتیں غریب مرد اور غریب بچے اس قسم کے لوگ شامل تھے اور یہ غریب لوگ مالدار لوگوں کے لیے فتنہ بھی بن جاتے ہیں کہ اچھا نبی کے ساتھ یہ لوگ ہیں یہ ایمان کے قابل لوگ رہ گئے ہم نے ایمان لائیں گے وقال موسیٰ موسیٰ نے یا قومی میرے قوم کے لوگوں انکن تم آمن تم اگر تم ایمان لائے ہو بل لا کے ساتھ مسلم نے اپنے قوم سے خطاب کیا کہ چونکہ اگر ایمان اللہ پر ہے تو اس پر یقین بھروسہ کرو اور وہ ذات قوت اور طاقت والا ہے وہ مدد کرے گا فقالوا فسنون کہا اللہ لا توکلنا اللہ پر ہم توکل کرتے ہیں رب بنا جو ہمارا رب ہے اے ہمارے رب لا تجعلنا نبنا نام کو فتنتن فتنہ للقوم الظالمين ظالم قوم کے لیے کیسے اچھے انداز میں دعا کی اللہ ظالم قوم کے لیے ہم کو فتنہ نہیں بناو اس کا ایک معنی تو یہ ہوتا ہے کہ چون کہ نے ہم کو غریب بنایا ہے ہماری غربت کو دیکھ کر وہ اسلام سے رُک گئے ہیں کہتے ہیں کہ ان غریبوں کو اسلام کا مدد رہ گیا خالی تو ہمارا غربت ان کے لیے دین سے روکنے کے لیے ایک سبب بن گیا تو اللہ ہم کو لوگوں کے لیے فتنہ نہ بناؤ دوسرا معنی یہ کہ اللہ جب ان کی عذاب میں مصیبتوں میں ہم پریشان ہو جائیں گے تو ہم یعنی یہ ان کے لیے ہم فتنہ بن گئے کیونکہ ہمارے اوپر ہمارے ذریعے سے ان کا امتحان ہوگا اور ہم کمزور لاچار لوگ ہیں تو اے اللہ ان کے کی عذاب کے لیے ہم کو فتنے کا سبب نہیں بناؤ اس لیے الظالمین مت بناؤ ہم کو فتنہ ظالم قوم کے نہیں و نت جناب رحمت ہم کو اپنے رحمت کے ساتھ من القوم کافرین تافر قوم سے مصر مصر گر گرو کو قبل تنقیم سنا تھا قائم کرو نماز بشارت بان والوں کو, کو حکم دیا کہ تم اپنے گھروں کو بیت اللہ کے سمت بنا لو ایک معنی دوسرا معنی یہ اپنے گھروں کو سجدگاہ بناؤ اس لیے کہ فرعون تمہیں اللہ کی عبادت کے لیے باہر نہیں چھوڑتے مسجدوں میں آنے نہیں دیتے تو تم اپنے گھروں کو ایک تو فرعونیوں کی بستی سے الگ کر دو اس لیے کہ اللہ کا عذاب ان پر آئے گا تو تم بچ جاؤ گے اور دوسرے کہ اپنے گھروں کو قبلے کی جانب کر لو کیونکہ قبلہ تو قدیم ہے نا پہلے سے ہے تو قبلے کی جانب کر لو اور نمازیں پڑھتے رہو اور پھر ایمان والوں لئے وقال موسیٰ موسیٰ کے لیے بشارت یقیناً اور دنیا کی زینت اور مال فی الحال دنیا, دنیا میں اہل تو نے مال دولت کی زینت دنیا میں دی ہے تو ربنا اے ہماری رب بنا اے ہمارے سبیلک تاکہ گمراہ کرے تیرے رستے سے لوگوں کو یہ بد دعا ہے اس کے لیے. اے اللہ ان کو مال دولت اس لیے دیے. مال دولت کے ذریعے سے لوگوں کو امتحان میں ڈالے ربنا اے ہمارے رب ات مثال ام والے مال کو سختی ڈالون کے دلوں پر فلائن بس کے وہ ایمان لائے حَتَّا يَرْحُلَادَ رول، بِالْعَلِيمِ تاکہ دیکھ لے نہ عذاب کو اسے سب سے دعا مانگی اس قریب اللہ ان کے مال کو مٹا دو جسے مفصلین نے لکھا ہے ان کے سونے چاندی جو گھروں میں تھے اللہ نے ان کو پتر بنا دیئے مال برباد ہو گیا اور پھر دوسری ایک دعا کہ اے اللہ ان کی دلوں پر مہر لگا دو بند کر دو اس وقت تک یہ ایمان نہ لائیں جب تک تیرے عذاب کو اپنے ہنگوں سے نہ دیکھ لیں تو اس وقت کا عذاب لانا بے فائدہ ہے نا اس لئے یہ دعا کی خالہ فرمائے اللہ تعالیٰ نے قدعو جی بدعوتکم یقیناً قبول کی گئی ہیں تم دونوں کی دعا فستقیما فستقیما فستقیم رہو دونوں ولادت تبعانی اور مت پیروی کرنا سبیر اللہین اللہ علمون ان لوگوں کے رستے کے جو نہیں جانتے ہیں فرمایا تمہاری دعا قبول ہے لیکن دعا کے قبولیت کے لیے کچھ شروع ایک تو تم صبر کرو استقامت کرو اور دوسری بات یہ کہ جو لوگ اللہ رب العالمین کے نافرمان فرمان ہے ان کی باتوں کو نہیں ماننا ہے یہاں پر دعا مسا علیہ السلات نے مانگی ہے اور چونکہ ہارون علیہ السلام اس کے ساتھ متفق ہے انہوں نے اس کی دعا پر امین کہہ دیا دعا کے قبولیت میں دونوں شامل ہو گئے جس طرح کی سیات کے تحت موقوف روایت باز علما نے لکھا ہے مس علیہ السلام کے دعا ہارون علیہ السلام کی امین تو اس لیے جواب میں دعوۃ کما آیا دونوں کے دعا قبول ہو گئی۔ وجاوزنا بني اسرائيل البحرہ پار کیا ہم نے بنی اسرائیل کو سمندر سے فاتھ با ہم بس پیچھے الگ گیا ان کا فرعون فرعون وجنوده اور اس کا لشکر بغیان سرکشی اور ظلم کے ساتھ بغیان اس کی سرکشی تھی انسانی ہمدردیوں کا پامال کرتے ہوئے ہمارا ساتھی دشمن جس کو کہہ رہا اور وعدوہ اللہ تعالیٰ کے دین سے تجاوز کرنا ودوان کرنا دونوں سبب تھے دونوں سبب حتی ازا عد رکہ الغرق و یا تک پالیا اس کو غرق ہونے نے قالا کہ نہیں لگا آمنتو میں ایمان لیا انہو لا حلہ الا اللذی آمنت به پنو اسرائیل وانمی المسلمین نہیں ہے کوئی معاقود برحق مگر وہیں اسی پر میں ایمان لاتا ہوں آمنت بھی ایمان لے آئے وہ انم جل مسلمین اور میں مسلمین میں سے ہوں اب یہاں کتنا نا اب باتیں جو کرتے نا وہ بھی الٹ پلٹ اتنا کہنا کافی نہیں تھا آمن تو ماں ایمان لے آئے اتنے کسی کی کیا ضرورت ہے ایمان کا اظہار پھر کہتے نہیں ہے کیا لا لاہ لینا خود ہی مان ہے آمن تو خود ایمان ہے پھر تفصیل کرتے وہ اللہ آمنت بھی بنو اسرائیل جس پر ایمان لے آئے بن اسرائیل تفصیل کر رہے ہیں اب وہلم اور میں جماعت المسلمین میں سے ہوں اب اپنے آپ کو مسلمین میں کیسے داخل کر رہے ہیں ابھی تک ان کو دعوت دی جا رہی تھی کہ آ جاؤ ہاں نہیں اب غرق ابھی کو دیکھ لیا کہ اب غرق ہونے والا ہے اب مسلمین میں داخل ہو رہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا جبریل امین کو بیچ کر ان سے کہو آدا سویت قبل وکن تمنل مفتی دین ابھی تم ایمان لاتے ہو اب نہیں چلے گا ایمان یقیناً تو نہ فرمانے کی ہے پہلے وکن من مفتی تھے تم فساد جو میں سے تم نے فساد کیا ہے فلیو منجی کبھی بدن کا فساد کے دن ہم پینگ دیں گے تیرے بدن کو لِتَقُونَ لِمَن آیا تم ہو جاؤ پیچھے آنے والوں کے لیے نشانی یہ ہے کہ جو مصر میں فرعون کا ڈانچا ہے کہتے ہیں کہ یہی وہی ڈانچا ہے جو اللہ نے کنارے لگایا تھا دوسرا قبول یہ ہے کہ نہیں یہ کوئی بھی لاش ہو سکتا ہے ضروری نہیں کہ یہ فرعون کا ہو اس لیے کہ اس پر کوئی دلیل موجود نہیں ہے البتہ ان کے ساتھیوں نے شبہ کیا تھا کہ فرعون غرق نہیں ہوا ہے تو اللہ تعالی نے اس کی لاش کو پانی کے اوپر دکھایا کہ پانی کے کنارے پر لگ گیا اور لوگوں نے دیکھ لیا کہ ہاں یہ تو غرق ہوا ہے مر گیا تو پھر یہ نہیں کہ وہ بچا رہا پڑا رہا اور آج مصر میں بعض کی تحقیق یہ ہے کہ یہی ہے اگر یہ ہے تو تب بھی صحیح ہے نہیں ہے تو تب بھی صحیح کہ اللہ نے ان لوگوں کے لیے عبرت بنایا تھا عبرت بعد میں آنے والوں کے لیے عبرت وہ ان کثیر اللہ سے یقین بہت سارے لوگوں میں سے عنایات نہ لگا پھر ہمارے آیتوں سے غافل ہیں اب اللہ فرماتے اکثریت غافل اکثریت غافلین کا ہے اس لیے غافل ہے ان کے ووٹ سے آتے ہوئے مشرق کو اور غافلین نہیں کر سکتے بنی اسراہیل بَنِ کو مبو اچھا جگہ وہ رجک نہ یہ بات اور ہم نے ان کو پاکیزہ چیزوں میں سیر مختلف اختلاف دی انہوں نے یہاں تک جا عمر علموں کے آیا ان کے پاس علم حق آ جانے کے پاس بعد لوگ علم کے آجانے جانے کے بعد اختلاف شروع کرتے ان نرب کا یکجو بین عموم فیصلہ کرے گا ان کے درمیان القیامت قیامت قیامت کی اس میں قانوی اختلف جس میں وہ اختلاف کر رہے تھے فرمایا کہ اللہ کے دین آ جانے کے بعد انہوں نے اللہ کے دین میں اختلاف شروع کر دیا تو اختلاف کے فیصلے دنیا میں کیسے ہوں گے جن لوگوں کو اللہ ہدایت دیتے ان کو تو ہدایت مل جاتے جن کو اللہ ہدایت نہیں دیتا ہے وہ ہدایت سے رہ جاتے ہیں اور ان کے درمیان میں پھر فیصلہ قیامت کے دن ہوگا ہاں جن لوگوں کو اللہ ہدایت دیتا ہے وہ قرآن سے ثابت ہے کہ اللہ اختلاف میں بھی اپنے بندوں کو ہدایت جو کے طرف لوگوں سے جو پڑھتے ہیں کتاب وہ رب کے جانب سے مت ہو جانا شک کرنے والوں میں سے یہ خطاب تو اللہ کے رسول کو ہے مراد امت ہے اور نبی سلاد نے فرمایا نہ تو میں پوچھتا ہوں نہ مجھے کوئی شک ہے فرما اگر کسی کو شک ہے تو اگلی کتابوں کے اندر اس نبی اور اس قرآن کی تصدیق موجود ہے پوچھ لے پہ اور یہاں رد ان لوگوں پر کہ سوال کرنا یہ تقلید نہیں ہے ورنہ یہاں تو اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے فرما دینا کہ آپ سوال کریں تو کیا نبی کو تقلید کا حکم ہوتے کبھی نہیں لہذا سوال کرنا تقلید نہیں ہوتا ہے ان بے شک وہ لوگ حب خط ثابت ہو چکا ہے ان پر کلمت و ربے کا فیصلہ تیرے رب کا لا یؤمنون وہی مار نہیں لائیں گے معنی یہ کہ جن لوگوں پر تیرے رب کی طرف سے فیصلہ ہو چکا ہے کہ یہ گمراہ رہیں گے وہ ایمان نہیں لائیں گے وہ ایمان سے رہ گئے ہیں وہ کبھی ایمان نہیں لائیں گے فرمایا من الزینا متوجہ لوگوں سے کس دبو بھی آیا تین جنہوں نے جھٹلا ہمارے ایتوں کو من الخاسرین ہو جاؤ گے نقصان اٹھانے والوں میں سے نقصان پانے والوں میں سے ہو جاؤ گے یہ ہم سب کے لیے حکم ہے کہ ان لوگوں کے ساتھ عقیدے میں نظریے میں فکر میں مت ہو جا جو اللہ تعالیٰ کی آیتوں کی ترجیح کرتے ہیں ورنہ نقصان اٹھاؤ فرمایا اللہ تعالیٰ کا کلمہ حق ہے ان لوگوں پر یہ بات ثابت ہو چکی ہے جو زدی انادی ہے اللہ نے تقدیر میں ان کا لکھ دیا ایمان نہیں لائیں گے ولو جاعتم مگر آئے ان کے پاس کل آئیتن ہر نشانی حتی ارول عذاب العلیم یہاں تک کہ دیکھ لے وہ دردناک عذاب کو مانا اگر وہ عذاب بھی دیکھ لے تب بھی وہ ایمان نہیں لائیں گے اتنے جل سخت فَلَوْ لَا كَانَتْفَرْيَتُن نہیں تھی وہ بستی والے آمنت ایمان لیا دیفن فاہا ایمانوها فس فائدہ دیتا ان کو ان کا ایمان مانا کسی بستی والوں نے ایمان نہیں لایا اور نہ ان کو ایمان نے کے ہم نے فائدہ دیا ان کو ایک مدت تک فرمایا کہ ایمان لانا جو عذاب کے بعد ہے کئی لوگوں نے لایا ہے لیکن ان کو فائدہ نہیں دیا ہے جس ضرورت مومن میں فرمایا فلم ما راوا باسن قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركین کیاں کفر کرتے ہیں اس چیز کے ساتھ جو ہم اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے تھے فلم یقون فہم ایمانهم لما راوا باسنۃ اللہ التي قد خلت في عباده سورت مومن آیات چوراسی 85 میں فرمایا ایسا پھر ایمان فائدہ نہیں دیتا ہے اور جیسے ایمان لانے کے لیے وہ تیار ہوتا ہے اللہ فرماتے اب یہ چلے گی نہیں بات قیامت تک اس کے اور زندوں کے درمیان میں ہم نے آڑ قائم کر دی فرمائے یونس علیہ السلام السلام کے قوم کو فائدہ دیا ان کے امام نے اس بارے میں ایک قول تو یہ کہ انہوں نے عذاب دیکھا نہیں تھا صرف یہ بات کہ یونس علیہ السلام نے ان کو دعوت دی اور انہوں نے دعوت سے انکار کیا انہوں نے کہا تین دن کے اندر اندر اللہ کا فیصلہ ہے تم پر عذاب آئے گا تو یونس علیہ السلام تین دن سے پہلے تیسرے دن سے پہلے نکل گئے کہ یقینی تیسرے دن اللہ کا عذاب آئے گا جب یونس علیہ السلام ان کی بستی سے نکل گئے لوگ ڈر گئے کہ نبی جب بستی سے نکل جاتا ہے تاریخ کے لوگ پڑھتے ہیں تو نبی کے نکلنے کے بعد عذاب یقینی ہے تو لوگوں نے اللہ کے طرف گڑ گڑانا شروع کیا کیا اللہ ہم کو عذاب سے بچھاؤ اللہ ہم ایمان لے آتے ہیں ادھر یونسل صلی اللہ علیہ وسلم مچھلی کی پیٹ میں چلے جائیں اور پھر وہاں کچھ دن گزارنا اور پھر وجود کا کمزور اور بیمار ہو جانے کی صورت میں سمندر کی کنارے پر وقت گزارنا اس کے بعد پلٹ کر اپنے قوم کے پاس آنا لیکن اللہ تعالیٰ نے اس قوم سے ایمان لانے کے وجہ سے عذاب کو ٹھال دیا معنی اس یہ ہے کہ کسی بھی قوم کو اجتماعی طور پر ایمان نے فائدہ نہیں دیا کے قوم کے کہ ان کے بارے میں فیصلہ ہو چکا تھا فیصلہ ہو چکا مانا اللہ نے ایسا ہی لکھا تھا کہ ہم ان پر عذاب کا فیصلہ کریں گے پھر یہ توبہ کریں گے اور توبے کے بعد ہم ان کو معاف کریں گے اللہ کے علم یہ سارے باتیں ہوتی ہیں انہوں نے تین دن کا الٹیمیٹم سن کر اور نبی کا نکل جانا دیکھ کر ایمان لایا تو اللہ نے اس کے فیصلے کو پال دیا ایمان لیا تی زمین میں جو کچھ سب کے سب جتنے بھی لوگ ہیں سارے کے سارے ایمان لے آتے اگر تیرا رب چاہتا اف انترا سا کیا اپنا پسند کرتے لوگوں کو ہتا یقین یعنی تک کہ وہ ہو جائے مومن آپ لوگوں کو مجبور کریں گے اقرا کریں گے لوگوں پر کہ وہ مومن ہو جائے فرمایا نہیں ایمان اقرا کے ساتھ نہیں ہوتا ہے وما كان لنفس ان تؤمن الا باذن الله نہیں ہے کسی نفس کے لیے یہ کہ وہ ایمان لے aaye اللہ کی اذن کے بغیر مگر اللہ کی اذن سے ایمان لاتا ہے و يجعل رس اور ڈال دیتے ہیں کر دیتے ہیں اللہ تعالی نجاست بلیتی کو علی الذين ان لوگوں پر لایا جنہوں جوا کرنے رکھتے اس مراد, مراد نہیں ہے پاگل اس سمراد وہ انسان جو دنیا کے لیے تو عقل رکھتے لیکن عقل کو دین کے لیے استعمال نہیں کرتے ایسے لوگوں کو اللہ نجس کر دیتے مشرق بنا دیتے کلنزرو آپ فرما دیجیے انتظار کرو ماںفر سماوات ذرا دیکھو تو سی غیرے نظر سے ماں ذافی سماوت کیا پیدا کیا ہے <خخ> یا جو کچھ پیدا کیا آسمان و زمینوں میں کہ آپ ان سے کہو، ذرا غور کرو فکر کرو جو کچھ پیدا کیا اللہ تعالی نے آسمان و زمینوں میں وماں تغل آیات اور نئی پیدا دیتی ہیں نشانیاں ورن اور ڈرانا لوگوں کو ڈرانا لوگوں کو نشانات علامات معجزات بتانا نہیں فائدہ دیتا ہے آن قوم اللہ منون اس قوم سے ہےمان نہیں لاتے ان کو جتنا ڈراؤ جتنے باتیں کرو بات تو ایک ہی ہوگی وہ ایمان نہیں لائیں گے تو ان کو کیا فائدہ دے گا کچھ بھی فائدہ نہیں دے گا ضرور انتظار کرتے وہ اللہ مسلوم مگر اس قوم کے دنوں کے طرح جو ان سے پہلے گزرے ہیں ایام یوم ان کی جمع مارا ایک دن عذاب پہ نہیں گزرائے کئی قومے آئیے تو کئی ایام آئے کل آ فرما انتظار کرو المنتظرین میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے ہوں تم انجی رسولنا پھر نجات دیتے ہم اپنے نبیوں کو ولدین لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں کدارے کا حق بنا لینا اسی طرح حق ہے ہم پر المؤمنین نجات ایمان والوں کا یہ بات ذہن میں رکھو کہ اللہ رب العالمین کے ذات پر کسی کا کوئی چیز حق نہیں ہے بلکہ اس کو جس طرح علماء نے لکھا ہے حق تفویضی حق تفویزی معنی وہ حق جو اللہ نے خود اپنے ذمہ لگایا ہے ورنہ انسانوں کا نہ کوئی ایسا عبادت ہے نہ اللہ پر ایسا کوئی قرض ہے کہ یہ میرا حق ہے دو نہیں اس کے آپ دنیا مثال یوں لے سکتے ہیں کہ آپ کسی شخص کو کہتے ہیں وہ آپ کے سامنے کہتا ہے بھائی میرے اوپر یہ قرضہ ہے لاکھوں روپیہ ہے یہ ہے وہ ہے میں پریشان ہوں آپ کہتے ہیں بھائی اس وقت میرے ہاتھ میں پیسے نہیں ہیں میرے اتنے پیسے ملنے والا ہے آپ نے جس کو بھی پیسے دینے ان سے وعدہ کرو اور یوں سمجھو کہ پہلے تاریخ آپ کا میرے ذمے دس ہزار روپیہ قرض ہو گیا میں پہلے تاریخ آپ کو دس ہزار روپیہ دوں گا یہ گویا آپ کا میرے اوپر قرض ہے یا آپ جس کو بھی بتاتے بتا سکتے ہو کہ قرض ملے گا میں ان کو دے دوں گا تو یہ گویا اس بندے نے اس فقیر کا اپنے ذمہ خود قرض لگایا ورنہ اس کا قرض تھا نہیں یہی مثال یہاں ہے حق تفریظی اللہ نے فرمایا کہ یہ میں نے اپنے ذمے حق لے لیا ہے کہ جو میرے بندے میرے بندگی کریں گے ان کا مدد میں کروں گا میں نے خود سے یہ اپنے ذمے قرض لے لیے حق لے لیا ہے کل فرما دی جائے تم فی شکر ہو تم شک میں, من دینی دین سے فلا پس نہیں میں عبادت کرتا ہوں ان لوگوں کا تاب بدن جن کے تم اللہ کے ماں سوائے عبادت کرتے ہو بولا جہ اللہ اللہ لیکن میں تو بندگی عبادت کرتا ہوں اس ذات کے یہ توفا کم جو تمہیں فوت کرتا ہے وہ عمر تو مجھے حکم دیا گیا ہے کہ ہو جاؤں اے نبی اعلان کرو کہ اگر میرے دین کے بارے میں کسی کو شک ہے کہ گویا میں بھی تمہارے مبود الہوں کا کچھ نہ کچھ تعریف کرتا ہوں نہیں ببنگ دوحل کہہ دو واضح کر دو کہ میرا دین تو وہ ہے میرا معبود تو وہ ہے جو یہ اور میرا دین خالص اللہ کے لیے ہے میں اس کے ماں سے کسی کی عبادت نہیں کرتا ہوں وَأَنْ عَقِمْ وَجَحَدَ الْدِنِ حَنِیفَا اور یہ کہ یکسو کر لو اپنے اسلام کو اس اللہ کیلئی اپنے چہرے کو دین کیلئی معنی توحید کیلئی حنیفہ یقصہ توحید وَلَا تَقُونَ النَّمْ جَلْمُشْرِقِينَ مت ہو جاؤ مشرقین میں سے <coughs> یہ ہر مومن کیلئی دعوت مشرقین کے ساتھ کوئی الیک سلیک تمہارا نہیں ہونا چاہیے ہاں دنیای مفاوات مفادات کے کے کالونی وغیرہ ان کے ساتھ احسان یہ اپنے شریعت کی اصول نے بتا دیا ہے نہیں دے سکتا ایسا کیا تو آپ ہو جاؤ ظالموں میں سے اب اس قرآن کا پہلے مخاطب کون ہے پیغمبر پھر صحابہ اور اللہ فرماتا ہے اگر تم بھی ایسا کرو گے تو کیا بنے گا تم ظالم ہو جاؤ گے لئن اشركت اللها بذن لکا ولتكونن من الخاسرین کہیں خاسرین فرمایا کیونکہ ان الشرك ظلم العظیم شرک سب سے بڑا ظلم ہے تو فرمایا کہ ظالموں میں سے ہو جاؤ گے اپنے اپ کو ظلم سے بچاؤ ویم سکل لا بذرن اگر پہنچائے اپ کو اللہ تعالی zarar fala ka shibala illahu نہیں دور کر سکتا ہے اس کو سوائے اس اللہ کے کا بخیر خیر اگر آپ کو پہنچائے وہ اللہ بلائی فلاح راہی تو کوئی رد نہیں کر سکتا ہے اس کے بلائی کو فضل کو یوسیبی میں شاہ پہنچاتا ہے وہ اپنے فضل کو جس کو چاہتا ہے میں نے اپنے بندوں میں سے وہ رحیم اور وہ بہت بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے میں فرمایا ما يفتح اللہ جو قول اللہ تعالی سے لوگوں کے لیے رحمت اپنے رحمت سے فلاں کلا تو اس کو کوئی روک نہیں سکتا ہے وہ سک فلاں اور جو اللہ روک لے تو اس کو کوئی بھیج نہیں سکتا ہے سب اللہ کے پاس اب نبی اپنے ذات سے ان باتوں کی نفی کر رہا ہے کہ اس میں میں اپنے ذات کا اختیار نہیں رکھتا ہوں کسی اور کے لیے اختیار تو دور کی بات ہے فرما یا ناسے لوگو جاکم الحق و فا قدیل جس نے بھی ہدایت کے پیروی کی اس نے پیروی کی اپنے مانا وہ ہدایت اپنے لی لیتا ہے اس کا احسان کسی اور پر نہیں ہے جو گمراہ ہو گیا اس کا وبال اس کے نفس پر ہوگا اس کے سزا اس کو ملے گی ومان علیکم بوکیل نہیں ہوں میں تمہارے اوپر نگہبان میں کسی اور بات کا ذمہ دار نہیں ہوں میرا کام ہے حق پہنچانا وہ میں نے پہنچایا وتبع ما جاء الیک واصبر حتى يحكم الله صبر بھی کرو اس چیز کے جو وہی کی جاتی ہے ہم طرف صبر کرو یہاں تک کہ اللہ فیصلہ کر لے وہ وقر الخا اور وہ بہتر فیصلہ کرنے والا ہے اس آیات میں ساری صورت کی طرف اشارہ ہے دیکھو پیروی کس چیز کی کرنی ہے مایو جو وہی کے اندر شرک کا کام مادہ موجود ہے کہاں اللہ نے فرمایا اللہ نے تو وہی کے ذریعے سے فرمایا لا منفی سماوت زمین اللہ بیدین اس دن کے تم اللہ کو خبر دیتے ہو جس کا زمین آسمان میں اللہ تعالی کو بے علم نہیں ہے کہ ایسا کوئی میرا معبود ہے شریک ہے شفا ہے فرمائے جب تم یہ وحی کی دعوت دو گے تو نتیجہ کیا ہوگا مشکلات مشکلات آئیں گے تو کیا کرنا ہے فرمایا بس پھر پھر صبر کرو پھر انتظار کرو کس چیز کا یحکم اللہ اللہ فیصلہ کرے گا اور اللہ کا فیصلہ بہترین فیصلہ ہوتا ہے کے خصوصیات اللہ رب العالمین نے بہت سارے تمبیحات بیان کی ہے گر جاؤ باز آ جاؤ نمبر دو تفصیلی دلائل اس سورت میں عقلی تفصیل کے ساتھ نمبر تین اعترافی دلائل اعترافی مشرقین خود اعتراف کرتے ہیں ہمارے کانوں کے مالک کون کہتے اللہ اعتراف ہے نا دلائل اعترافیہ نمبر چار مشرقین کے عقیدے کی حقیقت اور وہ عقیدہ کیا ہے شفاعت شرکیہ فہریہ جس کو کہتے ہیں یہ کہ عقیدہ تبسل کا شرکیہ نمبر پانچ مشرقین کے دعا اللہ تعالی سے مصیبتوں میں مصیبت میں اللہ کو پکار دیں نمبر 6 فرعون کا ایمان ایسے کیفیت میں کہ اس کو اس نے کوئی فائدہ نہیں دیا نمبر سات یونس علیہ سلاۃ والسلام کی قوم کا توبہ ایسے حیثیت میں کہ ان کو فائدہ مل گیا نمبر آٹھ شک کے زائل کرنے کے لیے دو طریقے یا تو علماء سے سوال اور یا اس مسئلے کے اچھے طریقے سے تبیان بائن کرنا اس کی وضاحت کرنا نمبر نو اسلام و السلام کے دعا اور اس کی قبولیت جو اللہ تعالیٰ نے فرعون اور اس کے قوم کے خلاف قبول کیا نمبر گیارہ نمبر دس اللہ کے اولیا کے تعریف اور ان کا شان متقی ہوتے ہیں پرہزگار ہوتے ہیں یعنی کے کہ بے نمازی اور نجس ہوتے ہیں نمبر گیارہ فرمائے قیامت کے دن جن کی عبادت کی گئی ہے وہ سب غافل ہوں گے مشرکین کی عبادت سے ان کے پکار سے بے خبر تو آج ہی اپنے انکوں کو کول دینا چاہیے کہ اللہ کے ماں سیوا کسی اور کو نہ پکارے اس لیے کہ وہ غافل ہے سنتے نہیں ہیں صورتحد ماقبل کے ساتھ تعلق پہلے اللہ تعالی نے اخلی دلائل توحید کے ثابت کرنے کے لیے بیان کیے اب اس صورت میں دلائل نقلیہ یعنی اور انبیاء علیہ اللہۃسلام سے سابقہ نبیوں سے دلائل نمبر دو پہلے صورت میں مشرقین نے جو اپنے عبادت کے بارے میں عقیدہ بنایا تھا ہماری سفارشی ہے اس صورت میں اللہ رب العالمین نے ایسے عبادت کرنے سے منع کیا ہے سورت کے شروع میں اللہ نے اس سے منع کیا ہے اور اس کا حکم دیا آخر میں ایسے عقیدے اور نظریے سے اپنے آپ کو بچاؤ نمبر تین اللہ رب العالمین نے واجب کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ وہ بھی وہی کی پیروی کرے گا سورت کے آخر میں تو اس صورت میں اللہ رب العالمین نے پہلے والی سورت کے آخر میں نبی کو وہی کا اتباع اپنانا لازم قرار دیا تھا طب اللہ مایو اتباع کرو وہ طبع مایو ہوں اس صورت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ خالص اللہ کی عبادت تمہیں کرنی پڑے گی اللہ تعب اللہ اللہ کی عبادت کرنا ہے صرف. نمبر چار. اللہ تعالیٰ نے ثابت کیا علم غیب اللہ کا خاصا ہے تو اس صورت میں اللہ تعالیٰ اس کی نفی کرتا ہے نوح علیہ السلام سے ابراہیم علیہ السلام روت علیہ السلام سے وضاحت کے ساتھ صورت کا عنوان ہے توحید کو ثابت کرنا شرک رد اور دعوت پر دلیری اپنے ماننے والوں کو قرآن کے ماننے والے کو شجاعت دینا کہ دلیری کے ساتھ اللہ کے دین کی دعوت پیش کرو اور تیسرے نمبر پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اطمینان تسلی تجھ سے پہلے انبیاء آئے ہیں ان کے واقعات سے فائدہ اٹھاؤ پریشان نہ ہو دین کی دعوت پر مصیبتیں آتی ہے اللہ, اللہ کے نام سے شروع جو نہایت محربان بہت رم کرنے والا ہے علف لام رام کتاب ان کو متایا تو تمفرت ملت الحکیم قبیل کتاب ہے محکم کی گئی ہے اس کی ثمہ فسولت پر تفصیل بیان کی گئی ہے مِن لَدُن حَكِيمِن بڑے حکمت والے کے طرف سے خبیر جو کہ خبردار ہیں فرما یہ کتاب ایسے کتاب شروع میں حروف مقتعات جس کا ذکر ہم پہلے کر چکے ہیں کتاب کے طرف دعوت اس کتاب میں اللہ رب العالمین نے تفصیل کی ہے وضاحت کی ہے اور اللہ تعبدو اللہ اس میں پہلا مسئلہ کہ نئی بندگی کرنا مگر ایک اللہ کی ان نیلکم منھو نذیروم وبشیر یقینا تمہارے لیے مصلا کے طرف سے ڈرانے والا خوش خبری دینے والا آیا ہوں وانا استغفر و ان استغفروا اور یہ کہ مغفرت طلب کرو رب کو اپنے رب سے ثم توبو الیہ تیر توبہ کرو مصلا کے طرف یومۃ قمطان حسنا وہ فائدہ دے گا تمہیں اچھا فائدہ فراج ایک وقت مقرار تک و یؤتی کل ذی فضل فضله اور دے گا ہر صاحب فضل کو اس کا بدل مناجس کا جو مرتبہ ہے ان کو وہ مرتبہ ملے گا و ان تولوا فینیا قابلکم عذاب یوم من کبیر اگر تم پھر گئے تو مجھے خوف ہے تم پر بڑے عذاب کے دن سے منائے یہ کہ میں جو دعوت لے کر آیا ہوں توحید کا شرک شرک رہتا ہوں اللہ سے توبہ کرو اللہ کی طرف رجوع کرو توبہ کرو اور شرک سے بات آ جاؤ. اللہ تمہیں فائدہ دے گا دنیا میں ایک وقت مقرر تک اور اللہ تعالی ہر ایک کو اپنے مرتبے کا اجر دے گا اللہ پر کوئی چیز مخفی نہیں ہے ہاں اگر اس بات سے تم پھر گئے تو جان لینا پھر مجھے اس بات کا خوف ہے کہ بڑے دن کے عذاب میں اللہ تمہیں نہیں چھوڑے گا اللہ عمر جوکم اللہ کے طرف تمہارا پلٹنا ہے وہ افسی ہے وہوالا کل شین قدر اور وہ ہر چیز پر قادر ہے تمہارا قبروں سے اٹھا لینا اور تمہارے ایک ایک ذرے کا تم سے حساب لینا یہ اللہ کی قدرت کی آہاتے میں ہے اَلَا اِنَّهُمْ يَسْنُونَ صُدُورَهُمْ اَغَارَهُ اس بات پر یقناً وہ سمیٹتے ہیں اپنے سنوں کو لِسْتَقْفُو مِنْهُ تاکہ وہ چھپ جائے اس اللہ سے مانا یہ کہ وہ لپیٹ لیتے ہیں اپنے سنوں کو تاکہ وہ اللہ تعالیٰ سے کوئی بات چھپا لے اس بات کو جان لو آگاہ رہ اس بات پر کہ جب وہ اڑتے ہیں سیاب ہم اپنے کپڑوں کو یا علم و اللہ تعالی جانتا ہے جو وہ چھپاتے اور زائر کرتے ہیں یقیناً وہ علم ہے سنوں کے رازوں پر سنوں کے راز اس کو معلوم ہے مانا اگر یہ کپڑوں میں اپنے آپ کو چھپا لے بستروں کے اندر گھس جائے تب بھی اگر ان کے دل میں کوئی بات اللہ کے دن کے بغاوت کی ہے تو اللہ چھوڑے گا نہیں وہ اللہ کو معلوم ہے یہ اللہ سے کہاں چھپیں گے کپڑوں میں انسان اندر ہے تب بھی اللہ کو نظر آتا ہے اللہ سے وہ نہیں چھپ سکتا ہے اللہ کے علم کے احاطے میں ہے وَمَا مِن دَاب فِي اللہ اللہ نہیں ہے کوئی چلنے پھرنے والا جاندار زمین میں مگر اللہ پر اس کا رزک ہے وَيَا لَم مستقر رہا اور جانتا ہے وہ اللہ تعالیٰ اس کے استقرار کی جگہ وہ مست اور اس کے امانت کی جگہ کلفی کتاب مبین یہ سب کتاب مبین میں ہے زمین پر چلنے پھرنے والی چیزیں جتنی بھی ہے اس کا رضک اللہ پر ہے اب یہ کتنے بدفسمتی ہوگی کہ رزق کی وجہ سے انسان اللہ کی عفادت چھوڑ دے اللہ فرماتے ہیں ہر جاندار کا رزق میرے ذمہ ہے اللہ علی اللہ رزق اور فرمائے کہ جو تمہارے رہنے کا جگہ ہے دنیا میں وہ مجھے معلوم ہے اور تم نے کہاں پلٹ کی جانے مستودہ جنت میں یا جانم میں تیرا قبر کہاں ہوگا مجھے پتہ ہے یہ سب کچھ میں نے کتاب موبین میں لکھ دیا ہے وہ وجی اللہ بو ہے جس نے پیدا کی وکانا علما اور اس کا عرش پانی پڑتا ملا تاکہ امتحان کرے کون تم میں سے اچا عمل کرتا ہے ولئن قلتا اگر تو نے کہا انسو نادل موت یقیناً تم اٹھائے جاؤ گے موت کے بعد ضرور کہیں گے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے انہا ذا اللہ سے حرم مبین نہیں ہے یہ مگر کھلا جادو فرما اللہ وہ ذات ہے جس نے آسمان زمینوں کو چھ دنوں میں پیدا کیا اللہ کا عرش پانی پر تھا زمینوں سے پہلے اور اللہ تعالی کے اس عرش کے بارے میں ایمان رکھنا ہے فقط اس کی تمثیل اس کی تفصیل جیسا کہ ایک روایت میں ہے کہ آسمان سے اوپر پانی ہے آسمان سے اوپر ہوا اسمانوں سے اوپر ہوا ہے ہوا سے اوپر پانی ہے اس روایت سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ ابھی بھی اللہ کا عرض پانی پر ہے آسمانوں زمینوں سے پیدا کرنے سے پہلے اللہ کا آرش پر پانی پرتا اس آیات سے یہ سراہت ہے اس کی کیفیت اللہ کو معلوم ہے ہاں ظاہر ہمارے اوپر جو ایمانیات لازم ہے وہ یہ کہ اللہ عرش پر ہیں اللہ کا عرش آسمانوں سے اوپر ہے یہ واضح ایمان کی بات ہے اور اس پر ایمان لانا ہے فرما اگر آپ ان کو قیامت کی بات کریں تو یہ کہیں گے یہ تو جادو کی بات ہے کہ ہم گل جائیں گے سڑ جائیں گے مر جائیں گے پھر ہم کو قبروں سے اٹھایا جائے گا یہ نہیں ہو سکتے بولا ان اخرنا گرم مہلت ہے ان کو انهم العذاب جزاء بلا امته ممدودا ایک وقت مقرر تک جو گنے وہ دن ہیں ل يقولنا تو ضرور وہ کہیں گے مایا ویسو کس چیز نے روک دیا اس کو وہ عذاب جو اپ کہہ رہے تھے وہ کب ائے گی متسا اور متا ہوا وہ عذاب کب ہے الا یوم یاتئم خبردان جو ائے گا ان کو اس دن لے لیسا مصروفناهم نہیں پیرا جائے گا وہ ان سے وہاں کا لیں گے ان کو جس چیز کے ساتھ وہ مزاق کرتے ہیں استحزا کے وہ چیز جن کو گیر لیں گے اور یہ پھر بچ نہیں سکیں گے انسان اگر ہم چکا لے انسان کو اپنے سے رحمت رحمتہ نہ من پھر کھیچ لے ان سے وہ نیامت واپس لے لے تو انسان کا نتیجہ کیا ہوتا ہے انه لیسن کفور یقینا وہ نہ امید شکرہ ہوتا ہے ولئن ذقنا ھنا ما اگر ہم چکائے ان کو نعمت بعد الذر بعد تکلیف کے مسط ہو جو پہنچے ہو اس کو ل يقولن ضرور کہے گا وہ ذهبت سیات اور چلا گیا چلی گئی ہم سے برائی برائی چلی گئی ہے انه لفرح فخور یقینا وہ تکبر کرتا ہوا اور اپنے بڑائی بیان کرتا ہوگا فرح تک کرنا فخور اپنے عظمت کو خود بیان کرنا اپنے تاریخ کرنا اللہ دین صبر وہ لوگ جنہوں نے صبر کیا ہوا میرا سوال ہاتھ اور نیک مال کیے خلائے کلم ان لوگوں کے لیے مغفرت حجر ان کبیر مغفرت ہے اور بہت بڑا حجر ہے فرمائے ان لوگوں کے لاک مغفرت ہے اللہ کے ہاں اور بہت بڑا عجر ہے ایمان کی بنیاد پر اور جو لوگ اللہ کی نعمتوں کو بدلنے کے بعد نا امید ہو جاتے ہیں یہ سفاط ایمان والوں کی نہیں ہیں ایمان والے اللہ کسی بھی صورت میں نا امید نہیں ہوتے ہیں بلکہ ایمان کی بنیاد پر امیدیں وابستہ رکھے ہوئے ہوتے ہیں